نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا خاذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله بأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرف الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يتبع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل وضلاله اللهم صل محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك الحكيم رب اشرح صدري ويسر لي بہنوں آج کا دن ہمارا عید کا دن ہے تقبر اللہ و و منکم اس اللہ کا بے پناہ احسان ہے اور فضل ہے جس نے آج کی ہماری نماز بارہ تقبیروں سے سجا دی تقبیرات کی کثرت جو ہے یہ گناہوں کی بخشش کا سبب بنتی ہے اسی لیے جنازے کی نماز میں چار یا پانچ تکبیریں ہوتی ہیں کیونکہ میت کی بخشش مقصود ہوتی ہے اور عید کی نماز تو بارہ تکبیروں کے ساتھ سجا دی گئی یہ بہت بڑا گناہوں کی بخشش کا ایک سبب اللہ باپ نے ہمیں ادا فرمایا ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور یہ نماز جو ہم نے سنت کے مطابق ادا کی اس نماز کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخش طلب کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک صاف فرما دے رمضان کا مہینہ گزرا اور ہم نے بڑے بوجھل دلوں کے ساتھ اسے رخصت کیا اور اس کی مفارقت برداشت کر رہے ہیں اور ایک عرصہ برداشت کرتے رہیں گے یہ نیکیوں کا فصل بہار تھا پوری آب و تاب کے ساتھ آیا جلوہ گر ہوا اور بالآخر ہم سے رخصت ہوا یقیناً یہ ایک بڑا صدمہ ہے اور طبیعت کو بوجھل کرنے والی بات ہے کہ ایک نیکیوں کا موسم بہار ہم سے رخصت ہوا لیکن دوستو ماہر سیام کے جانے سے نیکیاں ختم نہیں ہوتی اور نیکیوں کے مواقع ختم نہیں ہوتے آئیے آج ایک نقطے پر غور کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے گزرنے کے بعد ہم سب کا نصبرائن کیا ہونا چاہیے ہمارا نہج کیا ہونا چاہیے اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہونا چاہیے ماہ سیام کے جانے سے نیکیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ نیکیاں جاری اور قائم رہتی ہیں صرف سوچنے کی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احب الله علیہ اللہ ماںم صاحب و مطلع اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہیں جن پر عمل کرنے والا ہمیشہ کی اور تسلسل اختیار کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب عمل کیا تھے حدیث کے الفاظ ہیں حب العمال ارئی ما گان دیمہ کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب اور پیارے اعمال وہ تھے جو لگاتار ہوں مسلسل ہوں جن میں انقطاع نہ آئے اور جن میں تعطل نہ آئے شریعت نے اسی حکمت کو اجاگر کرنے کے لیے شوال کے چھ روزے ہمیں دیئے جو ایک عظیم و شان تحفہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من منسوام رمضان من شوال فقاء جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے پھر شوال کے چھ روزے بھی ساتھ میں ڈالے تو اللہ تعالیٰ اسے زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے گا یہ ایک ترغیب ہے بہت بڑا ادر و ثواب ہے اور درس یہ ہے کہ ہم نیکیوں کے اس کو ختم نہ کر دیں ماہ سیام کے جانے سے نیکیاں ختم نہیں ہوتی ماہ سیام کا ہدف کیا تھا تقویٰ تھا نا کسی وعدیک سیام کما کدی بالدین قبل کو لا متا ہو تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ ایک مہینے کی جو مشقت ہے جد وجہد ہے تمہیں متقی بنانے کے لیے اور تقوہ کی احساس کیا ہے تخوا کی احساس گناہوں سے پاک صاف ہونا ہے حقیقت تخوہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے نفرت اختیار کر لے اور بغاوت اختیار کر لے امیر الموم عمر بن خطاب عبیب نے کہا، رضی نے نے اور ابیہ سے پوچھا کہ ما حقیقت و تقوی کی حقیقت کیا ہے عرض کیا ہے حل منورتہ کبھی ایسی وادی سے گزرے جہاں کانٹے ہو اور خاردار جھاڑیاں ہوں فرمایا کہ بہت بار پوچھا کیسے گزرے گزرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے فرمایا کہ اپنے دامن کو جسم کو سمیٹ کر گزرتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا اور جھاڑی مجھے نقصان نہ پہنچا دے مجھے زخمی نہ کر دے فرمایا کہ فہاد ہی حقیقت و تقوا کی حقیقت تو یہی ہے ایک انسان دنیا میں آتا ہے اور اس کے چاروں طرف خار دار جھاڑیاں ہیں کانٹے ہیں یہ کانٹے گناہوں کے کانٹے ہیں یہ جھاڑیاں گناہوں کے جھاڑیاں ہیں جو شیطان پودا ہے بنی نو انسان کے لیے تو ایک انسان کا نحج نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ گناہوں کے ان کاٹوں کے درمیان سے اپنے آپ کو بچا کر گزرے اپنے دامن کو جسم کو سمیٹ کر گزرے تاکہ کوئی معصیت اور کوئی گناہ نقصان نہ پہنچا سکے کیونکہ معصیت کا وبال بڑا خطرناک ہے ایک گناہ بھی بعض اوقات وبال جان بن سکتا ہے رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے کہ دخلت امرآم النار فی فہرت ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی ایک بلی کی وجہ سے تھا، اس کو رکھا، اپنی روزی تلاش کر کے کھا لیتی بھوک سے مر گئی فدخلت النار، اللہ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا رسول اللہ نے اشارت فرمایا، کہ جہنم کی آگ کے ساتھ ساتھ وہ بلی بھی اس کے ساتھ ہے اور اس کو مسلسل نوچ رہی تو ایک معیت بھی انسان کے لیے وبال جان بن سکتی ہے ایسے میں تخوہ ایک بہترین زاد راہ ہے فرمایا وہ تصوت دو فہم نہ زاد راہ تیار کر لو آخرت کے لیے اور سن لو سب سے بہترین زاد راہ جو ہے وہ تخوہ ہے اللہ رب العزت نے یہ اس کا فضل و احسان ہے کہ تقوا کے اسباب ہمیں اداف فرما دی اور تقوا کے حصول کے مواقع ہمیں اداف فرما دی یہ ماہ سیام اسی تقویٰ کو حاصل کرنے کا ایک بڑا قوی سبب تھا جو کہ رخصت ہوا لیکن بھائی آئندہ بھی تقوا کے حصول کے اسباب موجود رہیں گے تقوہ کیا ہے گناہوں سے بچاؤ کا نام ہے جس طرح ہم نے رمضان میں حب سے نفظ کیا اپنے آپ کو مسیتوں سے اور گناہوں سے بچایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کی اپنے کانوں کی حفاظت کی اپنی زبانوں کی حفاظت کی رمضان گزرنے کے بعد بھی بالکل یہ آمارِ صالحہ ممکن ہے آنکھوں کی حفاظت کرنا کانوں اور زبانوں کی اور جسم کے ایک ایک عزو کی حفاظت کرنا رمضان کے بعد بھی تو ممکن ہے تو اصول تخوا کی جو مواقع رمضان میں تھے وہ رمضان کے بعد بھی ممکن ہے ہمیں چاہیے کہ ہم تقوا کے منحج پر قائم رہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ روزے کا ہدف تخوا تھا اور تقوا دو چار دن کی چیز نہیں ہے مہینے دو مہینے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ زندگی بھر کا ساتھی ہے اور زندگی بھر تقوا کے زیور سے آراستہ ہونا ہم سب کی ضرورت ہے بڑے اس کے فائدے ہیں تو معیّت اللہ کیا جا اللہ منہمر یسرا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے سارے کام آسان کر دے گا تو میّۃ اللہ کیا جا اللہ محرجہ یا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا کر دے گا اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو اختیار کرے گا اللہ اس کے کو معاف کر دے گا اور قیامت اور عدتین جنت متحقین کے لیے ہے بلاقبۃ بہترین انجام کار تخوا پر قائم ہے تو ان نصوص کو سن لینے کے بعد کیوں نہ ہم تخوہ کو اپنا ذات راہ بنا لے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتق اللہ حی تما گند تو جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہ خلوت ہو جلوت ہو مسجد ہو گھر ہو یا کاروباری مرکز ہو سفر ہو حضر ہو رات ہو یا دن ہو خلوت ہو یا جلوت ہو تقوی کے ساتھ رہو ہر موقع کے لیے اللہ کے بھی نمبر کی سنت کو تلاش کرو اللہ کے بھی ہر مقام پر کیسے رہتے تھے گھر میں کیسے رہتے تھے مسجد میں کیسے رہتے تھے بازار میں کیسے رہتے تھے آپ کا سفر کیسا ہوتا آپ کا حضر کرنا ہم سب کی ضرورت ہے کیونکہ جنت کا حصول اسی تقوی پر قائم ہے جو اعمال ہم نے رمضان میں ادا کیے وہ رمضان کے بعد بھی ادا ہو سکتے ہیں بہترین عمل وہی ہے جس پر تسلسل ہو اور جس پر انسان دوام اختیار کر لے اور ہمیشہ اختیار کر لے قیام اللیل رمضان کے بعد بھی ہو سکتا ہے رمضان میں ہم نے تراویح کا اہتمام کیا رمضان کے بعد بھی قیام اللیل کا اہتمام ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی افضل عبادت ہے بلکہ نوافل کی سردار ہے بلکہ جنت کا شارٹ کٹ ہے رمضان کے بعد بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں رمضان کے بعد بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن کام آنے والے ہیں رمضان کے روزے رکھیں گے رمضان کے بعد بھی اگر روزوں کا اہتمام کریں گے تو روزہ کیا ہے رات کو قیام کریں گے تو رات کا یہ قیام قبر کی ظلمت اور قبر کی وحشت کو ٹالنے والا ہے اور فرمایا کرتے تھے کہ صلو فی ظلمت القبور رات کی تاریخی میں نماز پڑھا کرو تاکہ قبروں کی وحشت اور قبروں کی تاریخی سے بچ سکو تاکہ قبریں منور ہو جائیں پیغمبر اسلام نے یہ بات شاہ فرمائی تھی الظلم بنور بشر بینور قیامت ان لوگوں کو بشارت دے دیجیے قیامت کے دن مکمل نور کی جو لوگ تاریخی میں چل کے جاتے ہیں نمازوں کی ادائیگی کے لیے جو تاریکی میں چل کے جاتے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے انہیں روز قیامت مکمل نور کی بشارہ دے دیجئے۔ تو جتنے بھی اعمال ہم دنیا میں کرتے ہیں یہ قیامت کے کسی نہ کسی منزل پر کام ہمیں کام آتے ہیں کسی نہ کسی منزل پہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گے ابن قدیم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے رب کے لیے دو موقعوں پر قیام کرتا ہے دن عبد وقوفان ہے ہر بندے کے لیے اللہ کے سامنے دو مقام پر کھڑا ہونا ہے اور دو وقوف ہیں وقوف ان, ان یومہ ایک وقوف دنیا کا ہے دوسرا وقوف آخرت کا ہے دنیا کا قیام نماز کا قیام ہے ہر شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے بخوف مجھ اللہ کھڑے ہو جو اپنے پروردگار کے لیے خوشبو کے ساتھ اور بالکل سیدھے اور سنت کے مطابق یہ دنیا کا وقوف ہے ایک موقوف کا ہے جب اللہ رب ایک ایک شخص کو تنہا بلائے گا, گا نہ تم تمہارے پرور دار نے باتیں کرنی ہے سامنے کھڑا کر لینا ہے اور حساب لینا ہے یہ قیامت کا وقوف ہے تو دو ہی وقوف ہیں رب العالمین کے لیے ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا فرمایا کہ فرمائے وقوفکم حکم صلاح اپنی نماز کے قیام کو سنوار لو اپنی نماز کے قیام کو سنت کے مطابق بنا لو یحسن سن اللہ ہو وخوف یوم القیام اللہ اس قیام کے بدلے تمہارے قیامت کے قیام کو اور قیامت کے وقوف قیام کو سنوار دے گا آج اگر تم اپنے دن... اپنی نماز کے قیام پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کو نافذ کرو گے کل جب اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس قیام کے حسن کے بدلے تمہارے آخرت کے قیام کو سنوار دے گا تبھی تو پروردگار بعض بندوں کے لیے تدبیریں فرمائے گا جب وہ بندے اللہ کے سامنے آئیں گے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ علیہ سغار فر بندہ پہنچ گیا اپنے گناہوں کے پوچھ کو لیے تھر تھر کانپ رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزر اس بندے کو قریب کر لے گا اور قریب کر لے گا ح تک یادا گئی کن بہ قریب کر کے اللہ تعالی اس پر اپنے ایک پہلو کو رکھ دے گا اور ایک حدیث کے مطابق یست رحو اس بندے کو چھپا لے گا میدان معاشر کے تمام لوگوں سے اور تمام و آخرین سے اور سرگوشیوں کی صورت میں اس سے حساب لے گا حساب بھی ایسا ہوگا کہ یو قر اللہ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا گناہوں کو پیش کرے گا میرے بندے تو نے فلا فلا گا فلاں اعتراف کرے گا, جب چھوٹے گناہ سارے پیش ہو چکے گا تو اللہ فرمائے گا حسنات ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دو تبھی تو رسول اللہ کی حدیث ہے قیامت کے دن بعض لوگ افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں اور زیادہ گناہ کیے ہوتے تاکہ وہ سارے گناہ آج نیکیاں بن جاتے اور ہمارے مزان حسنات کو بھاری کرنے کا سبب بن جاتے تو یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو دنیا کے وقوف کو سنوارتے ہیں دنیا کے قیام کو نماز کے قیام کو سجاتے ہیں اللہ کے پیارے پہ کی سنت کے رنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے وقوف کو قیامت کے دن سنوار دے گا جو ان کی کامیابی پر منتج ہوگا تو دنیا کے سارے اعمال کسی نہ کسی قیامت کی اصلاح اور سنورنے کا باعث رکھتے ہیں من به به عمل لم کمزور ہے جب غائم ہوگی دنیا کا کوئی تعلق کوئی مال و دولت اسے تیز رفتار نہیں کر سکے گا اور تیز نہیں چلا سکے گا آج اگر عمل کو تھا اور کمزور ہیں کل بھی وہ کمزور رہے گا صالحہ انجام دے رہا ہے قیامت کے دن وہ تیز رفتار ہوگا جیسے پولیس رات کی گھڑی کچھ لوگ گزر جائیں گے تیز رفتار بجلی کی طرح کچھ لوگ گزر جائیں گے پلک جھپکنے کی طرح کچھ لوگ گزر جائیں گے صحیح بحاری کی حدیث ہے یقب مررتن و مررتن یمشی مررت مررتن کبھی وہ شخص اٹھتا ہے اور کبھی اونتے منہ پلے سے رات پر गिर جاتا ہے کبھی دو قدم چلتا ہے پھر گر جاتا ہے اور کبھی چہنم کے شہلے اوپر کو لپکتے ہیں اسے جلساتے ہیں بڑا طویل وہ سفر ہوگا بڑی سس کے ساتھ ہوگا کون نہ چاہے گا کہ اس کا یہ سفر انتہائی تیزی سے کٹ جائے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا دنیا میں تہذیب کی رغبت خالق کائنات کا فرمان ہے سارے علاق میں رب میں وہ جنت ارز و حسمات اور المتقین لوگوں دوڑو لوگو توڑو لپکو اور تیز رفتار اختیار کر لو مغفرت کی طرف توبہ کی طرف اور جنت کے اعمال کی طرف وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے لمبائی تو کہیں زیادہ ہوگی اور, عدد المتقین اور یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماہ سیام رخصت ہوا اللہ رب العزت اس ماہ سیام کا خاتمہ ہمارے لیے اس طرح فرمائے ان بندوں میں شامل فرما لے جو اللہ کے اوتقا بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمیں استقامت کی تقوا کی انعبت کی اور زہد کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے وہ اعمال ہمیں عطا فرما دے جن پر اللہ بلا جنت المحدوم جن لوگوں نے اللہ کو رب کہہ دیا پھر اس پر جم گئے ہو کر اٹل ہو کر ایک پختہ اور مضبوط پہاڑ کی مانند اس پر جم گئے ڈٹ گئے ہمیشہ کی اختیار کر لی فرمایا کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا فرشتے اتریں گے ان کو جنت کی بشارتیں دیں گے اللہ لمن بعد حقیقی ایمان اور توحید کو قبول کر کے اس پہ جم جائیں وامعالحر اور نیک عمل شروع کر دیں تم محتاد اور پھر نیک عمل پر قائم رہے اس کا نیک عمل موسمی نہ ہو دو چار دن کا نہ ہو مہینے دو مہینے کا نہ ہو بلکہ زندگی بھر کا ہو واگ و تر حقیقت اپنے پرورتھ کی عبادت کرو برتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کو صحابہ پوچھا استعمال کرنے کا معنی کیا ہے تو رسول اللہ سب نے فرمایا اللہ اس کو امن صالح کی توفیق دیتا ہے بڑی عظیم شان موت ہے جو قیامت قیام اسی عمل صالح میں اجر کا باعث بنے گی جو کام کرتے کرتے فوت ہوا وہی کام کرتے کرتے قیامت کے دن اٹھے گا اور اسی کام کا اجر اسے دوست اور بھائیو یہ ماہ سیام گزرا اور ہم نے ایک بوجھن دل سے اسے رخصت کیا لیکن نیکیوں کے مواقع آئندہ بھی موجود ہیں اور آتے رہیں گے اللہ پاک سے ان مواقع سے کی دعا کیجئے کیجئے اور ایک کے کے ساتھ آگے کے عین کا تعین کیجئے کہ جس طرح ہم نے ماہ سیام میں اللہ پاک کی عبادتیں کی اسی طرح ہم اس ماہ سیام کو گزرنے کے بعد بھی ان عبادات کا حق ادا کریں گے قرآن پڑھیں گے اپنی اوقات کے مطابق صدقہ دیں گے رات کے قیام کا اہتمام کریں گے اور تقوا کے زندگی بسر کریں گے جیسے ہم نے ماہ سیام میں گناہوں سے بغاوت اختیار کی اس طرح ماہ سیام گزرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بغاوت اختیار کریں گے اور حقیقی تقویٰ کے زیور سے آراستہ ہوں گے بس توفیق تو بے اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اس کی توفیق کا سوال کیجیے اس کی توفیق کی سزا کیجیے تاکہ ہماری زندگی مستقل تقواہ کے نور سے منور ہو جائے اور تخوا کے زیور سے آراستہ ہو جائے بہت سے دوستوں اور بھائیوں نے بہت سے دعاؤں کے اپیل کی ہے اور آج کا دن دعاؤں کا دن ہے رسول کریم صلی اللہ صحیح ان عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لانے کا حکم دیا جن کو عذر لاحق ہوتا ہے فرمایا کہ ہو کے بیٹھ جائیں نماز نہ پڑھے مگر دعاؤں میں شریک ہوں یوم الجواد ہے رمضان میں محنت کی گئی آج انعامات کی تقسیم کا دن ہے اللہ ہم تمام جھولیوں کو انعامات سے منحص سے مالا مال فرما دے الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کا نعبد و کا نستعین کا نحمدین دن سراۃ الذین سراۃ علیہم غیر مغلوب علیہ اللّہ صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد قما صحیح ابراہیم ول آل ابراہیم النک حمید المجید اللّہ بارك على محمد ول محمد كما باركت على بارق وعلى ولٰ ابراہیم اِنک حميد المجید ربنا آثنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا بترحمنا لنكونن من الخاشرين ربنا أظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا بلا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك برحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا صرف عنا عذاب جہنم إن عذابها كان غراما إنها سات مستقر و مقاما ربنا حبثنا من اسواجنا بذرياتنا قرّة عقل بجعلنا دلمتقين اماما رب نغفر برحمة انت خير الرحمين رب نغفر برحمة انت خير الرحمين رب نغفر برحمة انت خير الرحمين رب نغفر برحمة انت, انت اعزال اكرم ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو وقتانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به فاعف عنا بغفر لنا برحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوام الكافرين وانصرنا ضد القوم الكافرين فارحمنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا ضد القوم الكافرين اللهم انصر الاسلام المسلمين اللهم انصر من نصر الله عليه وسلم منهم واخذ المنخر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم شفا اللہ شفا شمف مردانہ مردانہ تو مرد المسلمین یا شاف المراد عشف مردانہ تو مرد المسلمین بہت سے دوستوں نے اللہ بیماروں کی دعا صحت کی دعا کی اپیل کی ہے یا اللہ ان تمام مریضوں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے صحتِ دائمہ عطا فرما دے جن جن ساتھیوں نے دعا کا کہا جس دعا کی اپیل کی یا اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما دے ان کے مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرما دے یا اللہ ان کو ہر شر سے محفوظ رکھ یا اللہ تمام بھائیوں اور بہنوں کو ہر شر سے محفوظ رکھ عافیت کی زندگی عطا فرما دے سلامتی کی زندگی عطا فرما دے یا اللہ ہمارے وطن پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے سلامتی کا گہوارہ بنا دے بالخصوص ہمارے شہر کراچی کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے یا اللہ اس کا امن واپس لا اٹھا دے الہ العالمین ہمارے بطن کو توحید کا اسلام کا سچا جو ہے وہ ترجمان بنا دے یہاں توحید کا نظام نافذ ہو شر کا کلا ہو بدعت کی تفریح ہو اور تیرے پیارے پیغمبر کی سنت کی تنفیذ ہو یا اللہ یہ ملک اس اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا کلمہ لا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا یا اللہ اس ملک میں توحید نافذ فرما دے. یہاں کلمہ بول بھالا حفاظت فرما اس وقت عالم اسلام میں طرح طرح کے فطرے کھڑے ہو رہے ہیں یا اللہ آفیت فرما دے العالمین یمن ہے اللہ عراق شام فلسطین برما العالمین تیری آزمائشیں بڑی طویل ہوتی جا رہی ہیں اپنی حکمتیں تو بہتر جانتا ہے یا اللہ ہماری یہ دعا ہے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرما یا اللہ یمن میں حفاظت فرما یا اللہ شام اور عراق میں حفاظت فرما یا اللہ فلسطین میں حفاظت فرما یا اللہ وہ دشمن جو انہیں علاقوں میں تخریب کاری کے مرتکب ہو رہے ہیں یا اللہ ان تمام کی طاقتوں کو تتر بتر کر دے ان کی جمعیتوں کو پارا پارا کر دے ان کے اسلحے کو ناکارا کر دے الہ العالمین ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے یا اللہ جو بھی ان کی تدویریں ہیں وہ ساری تدمیریں ان کی بربادی کا باعث بن جائے یا اللہ جو بھی ہرمین کے تقدس کو پامال کرنا چاہتے ہیں یہ حوثی باغی الہرم بلاد ہرمین کے تقدس کو پامال کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کی سازشوں کا کلا کما فرما دے جو ان کی پشت پنا ہی کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کو نیست و نبود کر دے انہیں تباہ و برباد کر دے یا اللہ بلاد حرام کی حفاظت فرما یا اللہ مکہ مکرمہ کی حفاظت فرما یا اللہ مدینہ پیغام پہنچا رہی ہے. سچے دل سے حرمین کی خادم ہے حاجیوں کی خادم ہے یا اللہ اس عظیم حکومت کی حفاظت فرما اور جو مکرو عزائن اس حکومت کے خلاف ہیں اور اس بلاد کے خلاف ہیں ان ساری سازشوں کو تباہوں برباد کر دے دشمنوں کو اللہ العالمین ہماری اولادوں کو نیک ہدایت دے دے سہمت الہالے سے حفاظت فرما یا اللہ رمضان کی جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوئیں قبول فرما لے یا اللہ روزے قبول فرما لے یا اللہ شباریاں قبول فرما لے یا اللہ قرآن کی تلاوت قبول فرما لے یا اللہ ہم سے رادی ہو جا العالمین یہ ماہ سیام، تیری رحمت اور تیری مغفرت کا مہینہ بچڑے تو یا اللہ ہر شخص کو تم معاف کر چکا ہو اپنی مغفرت کا فیصلہ فرما چکا ہو یا اللہ ہمارے اجتماع کو بھی رحمت کا باعث بنا دے ہمارے تفرق کو بھی رحمت کا بنا دے یا اللہ ہمیں توحید کی عزم سے کی نار فرما دے. اپنے پیارے کی محبت سے ہمارے قلوب کو روشن فرما دے یا ڈھانپ کی کی لے یا اللہ جب تک یہ زندگی قائم ہے الہ العالمین دین پر چلیں ایمان پر چلیں یا اللہ کتاب و سنت پر چلیں تیری اور تیرے پیغمبر کی محبت پر چلیں اور تو موت کا فیصلہ فرمائے تو یا اللہ یہ خاتمہ خیر پر ہو ایمان پر ہو دین پر ہو یا اللہ توحید کی محبت پر ہو زبانوں پر اشہدو اللہ الہی اللہ اللہ ہو توحید کا ورد ہو الہ العالمین ہمارے بزرگ ابو اجداد جو فوت ہو کے تیرے پاس پہنچ چکے یا اللہ ان پر رحم فرما یا اللہ ان کی لغشوں پر قلم عفو پھر دے یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے ان کی قبروں کو باغیچہ بنا دے یا اللہ کل ہم نے بھی اسی منزل کو پانا ہے ہماری باغیچہ یا اللہ قبر کی وحشتوں اور قبر کے سانپوں اور قبر کی ظلمتوں سے ہماری حفاظت فرمانا ایسے اعمال کی توفیق دینا جو اعمال استقامت پر منتج ہو یا اللہ جن اعمال میں تیری محبت اور تیری ندا حاصل ہو جائے یا اللہ ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہم تیرے غصے اور غذب کو برداشت نہیں کر سکتے تیرے عذاب کے متحمل نہیں ہیں یا اللہ قدم کرنے پر ہمیں تیری رحمت کی ضرورت ہے ایک پل کے لیے بھی ہمیں اپنی رحمت سے جدا نہ کیجیے ایک پل کے لیے اپنی رضا سے ہمیں دور نہ کیجیے الہ الععالمین ہم سے راضی ہو جا العالمین ہم, ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت اور محبت کا فیصلہ فرما لے یا اللہ تو الرحیم ہے تیری رحمت تو تیرا پیار تو ستر ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے یا اللہ گناہ گار ضرور ہے دور ہیں مگر تو ہمارے معاملے میں اپنے فضل کو دیکھ یا اللہ اپنی رحمت کو دیکھ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ تو گناہوں کو یہ گھاٹیاں بڑی خطرناک ہے سفر طے کرنا ہے یا تیری رحمت اور تیرا سہارا ہمیں چاہیے. یا اللہ! پچاس ہزار سال کے برابر یہ ایک دن سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا الہ العالمین ہمارے سائے کا انتظام فرما دے ان بندوں میں شامل فرما دے جن بندوں کو تو اپنے اس کے سائے جگہ دے گا اپنی محبت کا اظہار فرمائے گا یا اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لینا یا اللہ کل جب وقوف کا مرحلہ آئے گا تیرے سب میں کھڑے ہونے کا اور حساب و کتاب دینے کا. یا اللہ ہمیں استحکام کا سباد عطا فرما دینا یا اللہ ہمارا حساب آسان ہو اس حدیث کے تناظر میں اللہ کے پیرے پیغمبر رات کو دعا کیا کرتے تھے اللہ حاصب بھائی یہ صحیح رہا یا اللہ میرا آسان حساب لیجیے سیدہ صدیقہ نے پوچھا یہ آسان حساب کیا ہے تو رسول اللہ تعالیٰ صرف گناہوں کو پیش کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر حساب لیتے لیتے پوچھ لیا کہ تو نے فلاں گناہ کیوں کیا تھا تو اس کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا وہ انسان مارا گیا وہ انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا یا اللہ ہمارا حساب بھی آسان کر دے یا اللہ ہمارا حساب بھی عرض کی صورت میں ہو ان بندوں میں شامل فرما لے ستر ہزار بندے جن کو تو بلا عذاب بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے تو انہیں دعا قبول کر لی ہر بندے کے ساتھ ستر ہزار اور ملا دیے یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے یا اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لے جو قیامت کے دن بلا حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل ہوں گے الہ العالمین اپنا تیدارتا فرما دینا یا اللہ قیامت کے دن اپنا تیدارتا فرما دینا تیرا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے اور صبح کے وقت اور ایک اثر کے وقت جس میں ان دو نمازوں کی خاص طور پہ اہمیت کی طرف اشارہ ہے یا اللہ اپنا دیدار عطا فرما دینا پورے سراغ پر یا اللہ ہماری رفتار کو تیز فرما دینا یا اللہ ہمیں رفتار کو تیز فرما دینا پولیس رات پہ ایسے بندے بھی ہوں گے جو قدم رکھیں گے اور جہنم کا لقمہ بن جائیں گے یا اللہ ہمیں آفیت دے دے اپنی پناہ دے دے اپنی مغفرت کی اپنی رحمت کی اور اپنے فضل کی پناہ دے دے یا اللہ لہن بندوں میں شامل فرما لے جو پلک جھپکنے کی طرح اس پل کو عبور کر جائیں گے بڑا خطرناک یہ سفر ہے اس پل کے مرل سے قبل شفایتیں حلال ہو جائیں گی المین اپنے پیارے پیغمبر کی شفاعت عطا فرما دے گناہ گار ہیں لیکن تیری توحید کا فہم رکھتے ہیں تیری توحید کا دم بھرتے ہیں اور توحید کے بڑے فوائد ہیں الہ العالعالمین یہ توحید ہی اس شفاعت کے استحلال کا باعث بنے گی یا اللہ ہمیں شرک سے بچا العالمین میں اپنے پیارے پیغمبر کی شفاعت عطا فرما دے یا اللہ کڑا مرحلہ جب کنترا پر حقوق کا حساب ہوگا بڑا کڑا مرحلہ ہے وہ انسان حسرت کی تصویر بنا کھڑا ہوگا جو اپنی نیکیاں دوسروں کے میزان میں تلتا ہوا دیکھے گا اعمال اس کے ہوں گے حج اس کے ہوں گے عمرے اس کے ہوں گے جہاد اس کے ہوں گے لیکن محض غیبت کی وجہ سے چغلی کی وجہ سے محض الزام تراشیوں اور بہتان ترادیوں کی وجہ سے محض ظلم کی بنا پر محض مالی لین دین میں غبن کی بنا پر وہ شخص اپنی نیکیوں سے محروم کر دیا جائے گا اب وہ حضرت کی تصویر بنا کھڑا ہے اور اپنے اعمال کو دوسروں کے میزان میں تلتا ہوا دیکھ رہا ہے یا اللہ ہمیں حفاظت عطا فرما دینا یا اللہ اس مرحلے پر ہمیں استقامت عطا فرما دینا اللہ العالمین تو نے بنی اسرائیل کے سو افراد کے قاتل کے سو قتل اپنے ذمہ لے لیے یا اللہ ہم سے بھی کوئی ایسی کوتاہی اگر ہوئی تمہاری ہماری وہ کوتاہی تو اپنے ذمہ لے لے تو انہیں اس قاتل کو معاف کر دیا قیامت کے دن وہ قاتل بھی آئے گا مقتول بھی آئے گا اور تو مقتولوں کو اتنا کچھ دے گا کہ سب کو رادی کر دے گا یا اللہ ہمارے ساتھ بھی اسی کرم اسی افب کا معاملہ فرما دینا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے رمضان کی عبادت قبول فرما لے العالمین ہم سے اپنی رضا کا فیصلہ فرما لے اپنی رحمت اور محبت سے ہمیں ڈھانپ لے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ربنا ربینہ دنیا حسن کنت تورحیم کا یار ہمرحمین و صلی اللہ علیہ وسلم